وغررواهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالی کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں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 سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں کو حاکم نہ ماننے پر مذمت یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا طورہ تو انجیل پر ایمان ہے کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزمٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیرے بھاگتے دکھائی دیتے ہیں اس سے ان کی حد درجہ سرکشی تکبر اور ایناد و مخالفت ظاہر ہو رہی ہے اس مخالفت حق اور اس بے جا سرکشی پر انہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہونے کے اپنی طرف سے افترا کر کے یہ بیان بنا لیا ہے کہ ہم تو صرف چند روز ہی آگ میں رہیں گے یعنی فقط سات روز دنیا کے حساب کے ہر ہزار سال کے پیچھے ایک دن اس کی پوری تفسیر سور بقرہ میں گزر چکی ہے اسی واہی اور بے سر خیال نے اس باطل دین پر انہیں جما دیا ہے حالانکہ یہ خود ان کا خیال ہے اللہ نے نہ ایسی بات کہی نہ اس کی کوئی کتابی دلیل ان کے پاس ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈانٹتے اور دھمکاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا رسولوں کو جھٹلایا انبیاء کو اور حق گو علماء کو قتل کیا ایک ایک بات کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس دن ہر شخص کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم روا نہ رکھا جائے گا